آج کے سبق میں سورت الطارق کی تکمیل کی جائے گی آئیے اس کی ابتدا کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ عید یوم کے ساکن ہے اس لیے اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے راہ کے اوپر زبر ہے اس کو پُر پڑیں گے اب یہاں اس راہ کو دیکھیے کہ اگر تو اس کو آگے ملائیں گے پھر راہ کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے راہ پر ہوگا یوم تو را فمارا لیکن جب وقف کر رہے ہیں تو چونکہ راہ ساکن ہو جائے گا پیچھے زیر ہے اس صورت میں یہ راہ باریک ہوگا يَوْمَ تُبَلَّغَ الْأَجَلُ يَوْمَ تُبَلَّغَ الْأَجَلُ فَمَا لَهُ فَمَا له من قُوَّةٍ وَلَا نَاصِدٍ یہاں نون پر ہم اخبا کریں گے ایک الف کے برابر آواز تھرے گی اوف کو پر پڑیں گے یہاں تنوین کے بعد بھاؤ ہے ادغام بغن نہ ہوگا والا نا یہاں را باریک پڑا جائے گا نیوں کو بس سم مد متصل ہے لہذا پانچ ہر کاج لمبا کریں گے سمجھا یہ راپر ہوگا اس لیے کے اوپر زبر ہے جیم ساکن ہے اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے اور عین ساکن ہو جائے گا لیکن اگر ملانا چاہیں تو پھر ذات واج آئی والی ہوگا زیر پھر پڑیں گے ذاتی ذات واجہ ہوگا والے ویت سودا زیت سودا سودا ناک میں آواز ٹھہرائیں گے ایک الف کے برابر اس لیے کہ نون مشدد ہے انس إنه یہاں لا لام کے اوپر دو پشترمین ہے یہاں اخفا ہوگا چونکہ آگے ف روف اخقا میں سے ہے لام ساکر ہے وقت کی صورت میں اگر اس آیت کو اگلی آیت سے ملانا چاہیں تو پھر فاسنو اما ادغام غننے کے ساتھ ہوگا لا کاؤن فاؤسل وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ عید اب یہ وقت کی صورت میں کئی پڑھیں گے لیکن ملانا چاہیں تو پھر کئی داؤں ادغام ہوگا گننے کے ساتھ و عقیدہ عقیدہ عقیدہ عقیدہ یہاں دو علامتیں ہیں جائز بھی ہے اور سلح کا مطلب ہے کہ ملائیں لیکن چونکہ آیت ختم ہوتی ہے وقت کر سکتے ہیں اور ملانا بھی چاہیں تو پھر قیدان اخفا کر کے آپ ملائیں فمہی لِلکافرین فمہی لِلکافرین یہ راہ باریک ہوگا اس لیے کے لئے جزیر ہے فمہی لِلکافرین فمہی لِلکافرین فمہی لِلکافرین یہ میم ساکن ہے اس کے بعد ہا ہے یہ بھی میم ساکن بعد میں راہ ہے میم ساکن کا آپ قاعدہ پڑ چکے ہیں کہ اگر میم ساکن کے بعد میم یا با آ جائے تو وہاں میم کے بعد با ہو تو اخوا کرتے ہیں میم کے بعد میم آ جائے تو احتام کرتے ہیں بقیہ چھبیس حروف میں سے کوئی بھی اگر آ جائے تو میم پر اظہار شفوی ہوتا ہے ام لمبا نہیں کریں گے ام اسی طرح ہم اور آ کے اوپر پیش ہے اس کو پور پڑیں گے اور ویدہ پڑھا پڑا جائے گا ام ہل ہوم رو دا ویدہ